امتحان اپنا ہتھیاری شو یونیورسٹی شروع گے پوچھا کہ آپ نے کیا بند کیا اندیش وہ رسلی اللہ کے بھارت وسلم علام کو بہت چیز کی ضرورت وقت کے ساتھ کمائی لوگوں کے آپ حاصل کرتا ہے دنیا کے سے آخرت کے سے وہ وقت سے حاصل ہے اور صحیح استعمال ہو جائے تو آپ کو آئے ہم ضائع ہو جائے کو واپس کرنی لونا ہے اور سمجھدار آدمی کے نامد لگانے سے بچنا اور اپنے وقت کو صحیح استعمال کرنا صاحب کے, کے بارے میں بہت لوگوں کو بچاپتے ہوئے کیونکہ ان کے ساتھ اور کی مجھے یہ بات کی یہ بات پسند ہے کہ اپنے وقت کو گایا نہیں ہے رات صبح سے شام تک اپنی زندگی کا مطالعہ صبح اس سے ہی اور اور کاموں میں ہم رکھتے ہیں کتنے ہمارے آخر کو دنیا کے لیے ضروری ہے آواز آ رہی سب قدرمان صاحب کو آزاری رحمان صاحب کو صبح اٹھتے ہی اپنے شام تک صبح سے شام تک استعمال ہوتے ہیں نا اس میں ہم آپ ہیں کتنا وقت ہم نے ان کاموں میں لگایا جو ہمارے ہماری آفت کے لیے اور چلو کی دنیا کے لیے ضروری اور کتنا وقت آدمی لگایا جو ان دونوں مقدوں سے علاوہ رہا انسان کی زندگی میں سب سے مشکل کام دو ہیں بولنا اور لکھنا بولنا اور لکھنا اس سب <متلق> میں سب سے زیادہ آسان خاص طور پر سنی اور اس کے پکچھ بہت زیادہ تبنگائی ہماری تونگائی سارا دن خزول ہے یعنی بول بول کے کئی اعمال کے بجے تبدیلی ہوگی وہ اس وجہ سے کہ ہم نے اپنے وقت کو دریا میں کر کے افساب کو پکایا ہو اب ان کو دماغ کو اس وقت آرام کی ضرورت ہوتی موجود یعنی نے آپ کو پکا دیا چلا دیا وہ بے ساجن کریے ذکر بچے سے جل سکے ہوتے سے بیٹھ سکے اس کو جو رجانی استعمال کیا گیا ہے تو یہ تو, تو اپنی توانائیوں کو محفوظ رکھنا ہوتا ہے اپنی توانائیوں کو لانی شور لانی طور لیانی فکر لانی کرنا پھرنا لانی طلقات سیانی ملاقاتیں ملنا ملانا سب سے اپنے آپ کو اتانا ہوتا. جو بات جب آپ کو اتاعتا ہو ہٹاتا ہے تو صرف بہادر کے سکون راحت کو، راحت کے آلات کر بات میں آپ کو آرام دے سکتا آج کل کے نوجوان جو انٹرنیٹ پر بیٹھتے ہیں بس بیٹھتے ہیں یہ اتنا زیادہ صاف کو لڑ سکنے والا آلہ ہے کہ دو گھنٹے کام کرنے کے بعد آج آدمی سجاوٹ ہوتی ہے تو سوچے خاص آرام دیجیے تھوڑا صاحب کیا کریں گے یاد ہر دو گھنٹے بعد آرام کرے بیٹھے ہوئے تھے امریکہ سے کیا امریکہ میں ہماری لی بار تھری میں یہ دیکھا وہ لگا ہوا تھا دو گھنٹے کرنے کے بعد کرے اور مسلسل کام کو نہ کرتے ہیں ہم لوگ کتنا بات کر لیتا ہے کتنا آگے اس کو بتا کر تو آپ سے بہت بہت بات ہوگی اتنا خطر کے دور میں کچھ گورنمر رہے تھے ان کو نہیں لیا گیا کے دور میں گیا مذاکرات کیے اپنے مشورے پیش کیے ملی آگے بس لگی بیٹھ گئی میں لگے ہوں گے ان کا پورا دور میں مشن ندی بن کی صلاحت کے بعد جب اگر زمین ماضی گندا دور آیا دوبارہ مت بلایا ایک تو اگلی بات وہ چینی تھی وہ لجانی پر لجانی ہے ایک یہ کہ ہم خواہ مخواہ بادیوں کے رد میں باندھ کے کھلا باندھ کے اپنے سو اسپیکر کو استعمال کر رہے ہیں میں استد کیشانی نہ لہٰذا ماپ نے آساف پر بہت جائے گا ہاں مہا مشکر دیتے ہیں ہمارے مشورا مشورہ دینا اس بات کو لے کر اپنے مشورے شروع کر دوں گا کہ مشورہ دیا اگر بڑا ہونا تو مشورہ لے لیجیے مشورہ دیجیے آدمی کی کمگلی کی علامت ہوتی ہے اس بات کو وہ نہیں سمجھتا نہیں جانتا اس کے بارے میں رائے کرنے لگتا اس کے بارے میں رائے دینے لگ جائے یہ آدمی کی کمگری کی اور ہم کرے تھے تو اس میں اس بات کو ریسٹ کرے تھے لا یعنی میں اور جس بات کو نہیں جانتا ہے اس کو بالکل سمجھتے جانے میں محتاط ہے کہ نہیں اگر محتاط تھا تو اندازہ جاتا ہے کہ آدمی کمکل ہے یہ جی زیادہ کچھ سیکھ نہیں سکے خیال والدمی تو اپنے وقت کو لگاتا ہی نہیں بات تو ہی نہیں جاتا ہے تاکہ ذہن خالے جب باطن فارغ ہوتا ہے تو اس میں جگہ بڑھتی ہے کسی چیز کو سیکھنے کے لیے جگہ پیدا ہوتا ہے وہ اس میں جگہ پیدا ہوتی ہے اللہ کا وہ باطن فارغ ہوتا ہے باطن سے اور یہ باتوں سے سیلاب سے اس چیزوں سے اور کام ہوتا ہے باتوں نے بجک بار باعت دو فطروں کو دو سوچوں کو اٹھایا نہیں گنجائش بھی کر رہی کئی بات کو مثبت بات کو لینے کے سوچ کو گنجائش کا جو, جو خطا ہے اس میں نوجوان نے خط لکھے ہوئے کہ سوچ ہے تو فاسد ہے،, ہے تو فاسد ہے کام ہے تو فاسد ہے اور میں اپنے آپ سے تنگ آ چکا ہوں اب اگر آپ جس طریقے سے میرا ہاتھ پکڑ سکتے ہیں اور مجھے کچھ نکال سکتے ہیں اس طریقے سے بتائیں جو سوچ فاسد ہوئی شیراب فاصد ہوئے شراک فاصد ہوئے کام فاسد فاصل ہوئے ایسے مت نہیں ہوئے اس کے پیچھے تو آپ یہ ایک کئی سال اب میں نے آپ جب سارا سال آپ کی اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کیا نا وہ غلط استعمال کیا کمانا کو غلط استعمال کی تو اسے باتوں میں ایسی بیٹھتی ہے بیٹھتی ہے تو انسان جو ہے اس کے اندر تو سارے کباب موجود ہیں کچھ زیادہ استعمال ہو کر چھا جاتے ہیں اب سیکس کے ماحول میں ہی زیادہ رہا تو خیالات اس پر سالیوں کا چھا گئے اب اس کو کیوں چھائے ہیں کہ سوچے پھر چھائے ہیں کہ زیادہ دوہرانیا چوبیس گھنٹوں کا اور زیادہ دوڑانیا جن کا ہفتوں کا مہینوں کا کھنٹوں کا وہ ان پر لگے اس کو دکھ رہے کا مطالعہ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ انسان کے دماغ میں سڑکیں بن جاتی ہیں خاص چیز میں اپنے قرآن ہیں اس باروں میں کس سڑکیں بنی ہوئی اوپر بغیر تک تین سڑکیں بن جاتی ہیں اندر اور اسے کی سڑکیں بن جاتی ہیں جسوں میں نقصان پہنچانے کی بار کی سڑکیں بن جاتی ہیں مطلب آپ اندر شارے توڑ دی ہیں اب ان شاراؤں کو تو دوبارہ توڑنا ہے آباد سادہ سال کا ایک چیز کو اپنے آپ اندر جمایا ہے اور آپ آتے آدھے گھنٹے میں اس کو ہم توڑ دیں گھنٹے میں توڑ دیں تو اس کو تو نہیں دیکھتے بات بڑی پکی ہوگی اس کو دوبارہ خراب سڑک بنی ہوئی سڑک کو دوبارہ کھودتے ہیں ساری چیزیں اس کو نکال کے پھینکتے ہیں پھر نیچ نکالتے ہیں اور اس جگہ پر آتی وہ ورنہ اسی پر نیچ نکالیں تو سات کو حفاظت جگہ پر کام الگ احسان ہے کہ سارا ساد کی کباٹ جو باطن میں آئی ہوتی ہے وہ دنوں مہینوں میں دور ہو جاتی ہے بڑا کٹن سو بھاؤ اب جب تک سزا ہوتی है کا جڑ ہو سکتی ہے اب کے مہینے میں چالیس دن کا جڑ ہو سکتی ہے اس کے ماحول میں بند ہو کر تو رہے شروع میں کچھ وقت اپنے آپ کو جبری پا بند کرنا جبری پا کرتا ہے اس کو کوئی نہیں آتا کوئی مزہ نہیں آتا ایک جبری پابند کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتے یہاں تک کہ نفس اس کا آدمی ہو جاتا ہے جب یہ آدمی ہو جاتا ہے تو موسمی انسان کے لیے آسان ہو جاتی ہے تو ایسے ہی انسان کو اپنے آپ کو اسلام پر ڈالنے کے لیے اس نفس کو من جبری پابندی لگانی پڑے گی ایسا تھا جبری جائے گا اس کے اللہ آسان پہلا درجہ مس کو سب پر ڈالنے کے لیے پر کرنا ہوتا ہے پھر یہ عادت پر آ جاتا ہے عادت میں یہ ایک سہولت ہو جاتی ہے اور یہ بالا کرا تو ادیب کیا جائے کہ آدمی کی نیت درست ہو جائے تو عادت سے بادت بن جاتی ہے نہ کہیں کہا ہم آدت کے طور پر, پر کر رہے آتے ہیں بادت نہیں ہوتی کیونکہ اس میں ہماری نیت درست ہم آدمی ہو چکے ہیں زیادہ کر ہیں ہمارے گاؤں میں مسئلہ تھی اس میں مالے کا سب سے بڑا ملک اور خان جو پہلا سب سے گزرا تھا اس کا امام تھا کھڑا ہونا ایکت کرنا اور آزاد تو اس بالے میں اعزاز اس لیے تمہارا کس بات خیال میں کب آگے گھٹے گا تاکہ کھادی کی جگہ بننے پڑ سکے کب اس کو جو کر رہا ہے وہ اتواد سے کر رہا ہے اور نیت کی جی کو علاقے کے چوکری در میں آنا منہ پت کرنا یہ سلامت بنی ہوئی ہے وہ اللہ کے چوکری پابندی عادت ہے اس کو کر رہا ہے لیکن نیت شاسک کے ساتھ وہ اعداد پانی کے لیے وہ ایک متمنی اپنے گاؤں کو سنا کے لسل کرنا چاہتا تھا ان کا یہ تھا کہ سڑک کے کنارے جا کر صبح بیٹھے سارے لوگ آپ کو ایک لطف کی بات ہوتی ہے مزہ لے رہا بیٹھے وہاں اپنے کو رہے تھے مالیہ کر کے ماحول میں ایک کا لگ رہا نومر لڑکے نے بیس سال کے لڑکے نے کسی کے الٹا کرایا گھر میں چلان لگا کر لوگوں کو یہاں خوشی خوشیا کرتے ہیں فلابوں کے لیے بار میں سوچے اور سکتے کا انسان غلط میرے سارا جو اتنا عرصے کا برم اعزاز بنائے ہوئے تھے اس کو اللہ نے گرا دیا کرنا ہے اخلاق سے کرنا ہے تو اب بھی کرو اثروں کو اعزاز کے لیے کرنا تھا اس بدھ کو اللہ نے گرا دیا کہتے ہیں کہ اعمال کو ماہرین پر پیش کرنا ہو اور گیس اور رحمت اس بات کی کرنی ہوتی ہے کہ اس کے بعد ہماری اپنی جات اور دنیا کی بکتی اور شوچ جیسے رہی ہم نے اپنے آپ کے حوالے کر دیا ہاں پر جامن شہدا ہے تھانا بہت سارے کی کا شخصیت ہے سارا سمجھ دنیا داری میں شہید ہوئے ہوئے ہیں ہماری تھانہ بون کی جو خانخواہ ہے اس علاقے کے قوانین زمیندار مالکان سب یہ ہمارے کل کے بارے خاطر صاحب خاندی رحمۃ اللہ علیہ آبر جامع شہید احمد اللہ علیہ علاقے کے مالک بھی لوگ دنیا کی رات حضرت جن نور احمد جامع احمد اللہ علیہ ان حضرات کے شیخ وہ جب دورے پر جاتے تھے آبر جامن شہید احمد اللہ علیہ گھوڑے پھر گا پکڑ کر کدھے پر اس کا توبرا ڈال کر گھوڑے کا اس میں कर तोबरा چھولا کرنا وغیرہ ہوتا ہے دن کے بنے ہوئے ایسے توبرا کرتے گھوڑے کا اگر کھاتے ہیں نا اس کے اوپر رسی ہوتی ہے باندھ کر گھوڑے چھولا کھاتے ورنہ کھا کر گرا دیتے اس کو چھولا کھڑا نہ توپے لائے بھی جاتے تھے لوگوں نے کہا کہ جس گاؤں میں آپ جاتے ہیں وہاں کی لڑکی کا رشتہ نہیں ہوا اس لڑکے کے وہ چوک دیے ہیں اور اس کو لا کے بار گھوڑے کے لکھا پکڑ کے جاتے ہیں ٹوبر پھر کی بڑے مگر آپ کیا کریں گے تمہاری کریں جو اپنے آپ کے حوالے کرنا ہوتا اپنی رائے سو اس فکر کو ایسا کچھ مرید ہو کہ کوئی اس کو ایسی بات کہی ہوئی ہو کہ جو معیاری نہ ہو خطرے کی ہو اور یہ کچھ ٹائم اسے کٹ ہے تو اللہ بچا دیتے فریج میں نہیں چھوڑ ہے کہ آپ کے اس کے فکر میں آپ جلد میں کوئی بات اچھی ہے اس کو آپ بطور مشورہ کے پیش کام اللہ تعالیٰ کی ذات ہے معذور امیاد ہے حسرات اسلامی ہے اور محبوب صاحب اکرام رضوان اللہ رحم نہیں سارے کے سارے محتاج ہیں. مشوروں کے فوج کے, کے اس کی رائے دینے سے یہ بات حاصل ہو جائے کہ اب بس میں ہی میں ہوں بھی نہیں لینا پر نہیں گے تو یہ بہت بڑے خطرے کا خاص تاریخ میں بہت بڑی چیز کرتے ہیں بت کرنا چلانا کئی کام سے خطرے میں کسی وقت بھی اس کو نقصان پہنچ کہوں کی خوش یہ ہو گئی ہے کہ بس میں میں ہوں اور کسی کی رائے کا کسی کے مسئلے کا میں ہوں ایک طرح سیاسی پارٹی کے سے میں نے کہا تھا تمہارے لیڈر سے فلا فلاں غلطیاں ہو رہی ہیں بطور دانا کہ پارٹی چلاؤ بنا رہے بزرگا نے ایسی بھی چکی پر نہیں ڈالا ہے پیسے پر گئے تو اتنے بڑے آدمی کو سمجھ نہیں آ رہی آپ کو سمجھ آ رہی سے بڑے نہیں ہیں باغی الاق سے بڑے نہیں ہیں زیادہ تجربہ نہیں ہے زیادہ اثر نہیں ہے زیادہ تکوا نہیں ہے اور ان دو کو خالدین نے غلط میں ہو کر کے اس میں لڑا دیے میں اس بات کو کہنا چاہتا ہوں اجاگر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اہم امور میں مشورہ کر لیا کرے پا بان مستقل شادم ان کو بات کر دیں میرے سفار مانگے اور عام امور میں ان سے مشورہ کیے تھے مرکزی قید حکومتی کام آ گئے شاہ الامر میں اس ریت کے قید کر اور دوسرا یہ ہے کہ ہر عام اہم کامیابی زندگی میں آتے ہیں اور مشورہ کے تحت کریں ہم جو چار دن لگا رہے تھے تو میں بتا مشورے پہلے دن سے بچ رہے ہیں بیٹا تو بزرگ مشورہ کرنے لگے تو مشورے میں ایسی سداون کی ڈر رہے ہیں مجھے بڑا افسوس ہے اتنے بڑے بڑے بزرگ اور مشورہ کو ایک ایسے ڈڑے مشورے نے اس کے بعد کل سے بات محبت. اور جس گرایا کو چھوڑ گیا ہے وہ تو نہیں نکل گیا مشر مکمل ہو گیا سب ٹھیک ٹھاک ہو گئے درست کوئی لڑائی نہیں کوئی اپنے راست نہیں کوئی جھگڑا نہیں ہے سب آرام سے بات ایک عجیب بات کہا کہ رائے دیتے ہوئے ہم اپنی رائے کو پوری قوت اور پورے دلائل کے ساتھ دیا کرتے ہیں اور پورے اور اس کے کھمنا کرنے کے نقصانات پورے دلائل دیا کرتے ہیں اور اس کو سرفی کہتے ہیں کہ بات بہت جاتی ہے لیکن آخر میں کر قرضے ہوئے جو فیصلہ ہوتا ہے مجھے اور یہ فیصلہ ہو ہے وہ اپنی رائے دری سب کچھ اور وہ جو تبخی ہوتی ہے سختی ہوتی ہے شدت ہوتی ہے وہ تو فائدے سات فائد اور اسی بات تک پہنچنے کے لیے اپنے مکب کو اپنے بات کو ظاہر کرنے کے لیے وہ واپس نئے چیزوں کو گرانے کے لیے بات کو توڑنے کے لیے یا رجسٹ کرانے کے لیے سجسٹ پیدا کرنے کے لیے یا تکلیف زندگی ہوتا ہوں وہ تو صحیح بات تک پہنچنے کے ہے ہم مشورہ کر رہے ہوئے کا باغ جو آج بنا ہوا نہ ہو اور جو آج میں ہلاک بھرا ہوا نہ ہو اس کو بٹھایا جائے تو کیسے میں بات سکتا ہے تو عرض کیا تھی تو یہ بیٹھ ہونے میں بار افرنا ہوتے کب اس کے بعد ہماری رائے ہماری ذریعہ ختم ہو گئی اور اب جیسے ہمیں تصدیق پر ڈرا جائے گا اور سب چلے اور یہ جو لوگ آتے ہیں کہ ہم بیٹھ ہوتے ہیں بیٹھ ہوتے ہیں ہمیں اکثر بیٹھ رکن جلدی نہیں کرتے سکتا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے پہلے آدمی اس کے مقاصد اور کی نیت یہ واضح ہو جائے آتے آتے کیونکہ مقاصد اور نیت واضح ہو گئی میرا آدمی کی بہت جلدی ترقی ہو گئی مقصد واضح نہ ہو اور نیت درست نہ ہو اور چھوٹا رہتا ہے اور اس کو فائدہ نہیں ہوتا ہے بہت کم فائدہ ہوتا ہے یہ بڑا خدا تھا اس درمیان میڈیکل کے کالج اپنے گاؤں سے ایک آدمی کو لے کر آیا اور میں یہاں پر آیا یہاں مجھے روشنی نظر آ رہی تھی تو وہ روشنی اس طرح سے رہی تھی اور میں تمہارے پاس آیا ہوں اور کچھ سیکھنے کے لیے آیا میں نے کہا جی آپ نے کیا ہے کیا کے لیے آیا اس کہا میں نے یہ چیلا کیا ہے یہ چلا کیا ہے یہ چل کیا ہے, یہ چلاتا کیا, کیا ہے یہ عملیات کیے ہیں میں نے چلے آپ نے کس لیے کیا, کیا. کیا بات آپ کو دم میں ہو جائے اور آپ کا لوگوں کا دبدبا پیدا ہو جائے آپ کیا بات ہے تو سوچو میں پڑ گئے اور جواب نہیں دیتے کوئی نیت واضح نہیں میں نے کس نیت کی پروفیسر لوگ وائبہ اور ہیڈ اب اس طریقہ ہوتا ہے پھر ہیڈ کے میں نے کہا کوئی دم ہم آپ کر دیا کرے لوگوں اس کا اثر ہو جائے گا میں سوچا کہ دو گھنٹے میں سلا سن کتاب کتاب کی بات ہے ہم نے اس کو بہت اختلاف لکھا ہے لوگ بہت مشکل ہے کچھ کرے وہ اور کچھ کرے گا ایک طرح سے کہتے ہیں بہت کچھ طرح صاحب بات کریں گرام میں تھا ساغب صاحب نے امریکہ اپنے خاندان والوں کو بھیج دیں ان کے ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ اس میں آپ یہ کیا کہنا چاہتا ہوں کیا آپ سمجھیں گے تو کیا باقی جن لوگوں جیسے ماحول میں زندگی گزری ہوئی ہو تو اس ماحول میں باتوں کا تعارف میں تو کیا سمجھوں گا تو اس میں کوشش یہ کی گئی ہے کہ بات کو واضح کرنے کے لیے کہ میں کل کا معنی مجاہدہ تقسیمیں برداشت کرنا کندہ کشی کرنا یا کچھ کرنا ہے اس کا مقصد کیا ہے اور نیت کیا ہے تو دو باتیں متعین ہو جائیں بس پھر مندل آسان ہے اور سفر جلدی طے ہوتا ہے اور آدمی کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور اس میں فرق ہونے سے آدمی مردود بھی ہو سکتا ہے نقصان ہونا فائدہ کم ہونا فائدہ کم ہونا نقصان ہونا یہاں تک کہ آدمی مردود بھی ہو سکتا ہے جبکہ اس کا مقصد روشنا ہو نیت پاس ہو جا کر جہاں دنیا بھر کی برکتوں ملتی ہیں اور دنیا بھر کی خیریں ملتی ہیں آدمی ہی مردود ہو جاتا ہے جو کتاب ہے ناجی دبا رہا ہوں اس پر نے کتاب سے پہلے آٹھ بار چارج رکھے بہت اونچے پائے کے بزرگ ہے اور بلائی تھی بہت مشکل اور بہت عجیب و غریب ہے اس میں نے لکھا ہے کہ ترتیب پر آٹھ آدمیوں نے اپنے بزرگوں سے فیض بنائی آٹھ میں سے دو کی وہ اتنا مشکل طریقہ کار تھا کہ گو چار کی کتنی دو کی برتاد وغیرہ پھانسی ہوئی ہے دو کی عادت ایمان پھانسی ہوئی ہے اور چار جو ہے تو وہ اس کو حضم کر سکیں اور اس کو اٹھا سکیں اس ترقی کو کھا سکر بچا سکیں پڑھتے ہوئے ایک واقعہ میں بڑا چیز نے کہا ہے کہ ایک آدمی دو آدمی ایک بزرگ کے بعد گھر پر بیس تھے تو یہ چاہے وفت ابلی تھے اور جو مشکل کام جو ہے وہ تھوڑے ہی سے رکھا جا سکتا ہے دونوں کا کام کہ کرتے رہے کرتے رہے بزرگ جس کی وفاق کر اس کی وفات کر رہا اے ان میں سے جب کو میں لگا ہوا تھا کام اتنا ہوتا کبت کی ساری وفت ودی ہے یہ اور اب وہ چیزیں نہیں دیا تھا جلدی کر رہا تو اہم وفاق کے بعد نے دونوں کو کہا جو اہل طاقتوں سے کہا کہ کیا یہ تو یہ تھا کہ اس میں تو میں لیکن یہ آج بھی غلطی کر رہا ہے اور اگر آپ کہیں تو میں اس کو دے دوں اور آپ کا کیا خیال ہے صاحب رام صاحب کے پاس خدمت کرنے کے لیے جی ہوئے تھے ہم کوئی ودایت کے لیے کوئی فتح کے لیے رامد صاحب نے خدمت شروع کر مکوجے ہوئے اس کے باطن پر اس کا بات پردوشن ہوا سارے فتح ہو گیا ان کے بات یا گئے اور دوسرا جو خدمت الگ آدمی تھا وہ رہ گیا اس ٹائم کی دکان جس کو چلا کر رہا چھوٹے بچے تھے بڑے ہو گئے پروش تھی جن کی شادی ہو گئی سب بچے فارغ ہوئے شادی ہوں گی ان کی اہلیت جو تھی انہوں نے بھی اپنی دوسری جگہ شادی کر لی فارغ ہو گئے جو میں فارغ ہوا تو اس دن میں کیا کہ ان کی خبر پر جا کر فاتح پڑھ اور صبح میری رون کیوں میرے سارے کام مکمل ہو گئے جو میں جب قبر پر گیا تو گیا کہ قبر نے مجھے پکڑ لیا چھوڑ دیں گے خالی رات وہاں پر گئی صبح جب ہوئی تو میں اپنے باتوں کی طرف دیکھا میں بھی خیر بدائے تھا ہمیں لوگ گیا تھا میں دعا مانگی چلا میں وہاں چلے گا کر پہنچا وہاں ایک آدمی کو پکڑا ہوا ہے اس کو گھریٹ رہے ہیں اور لوگوں سے میں نے پوچھا کیا بات ہے مجھے گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں اس کی کو پھانسی کرنی تو میں نے دیکھا وہ میرا ساتھی میں نے کہا کس بات کو پھانسی کر انہوں نے اس کی باتیں بتائی تو یہ اس اس دسپت کو اور کو اٹھا نہ سکا تھا اس میں ہی ہو گیا اور سواس اس میں شواز سے کھو گئے بہت سواس کھو گئے تو سچی باتیں اس کے دماغ سے لیں گے سننے کے قابل نہ ہو کہا کہ جن کو پھانسی کیوں جاتے ہیں انہوں نے ختم ہو گئی فیصلہ کہ آپ اس کو روک دیں اور لما سے بڑی ملاقات کرا دیں اور کے بعد چل جاتی یہ بات ہو بات سچی اس فانسی کر دی ان لمبا سے ملا ان کے سامنے اس کی ہار کی تشریح کی اکثر اس, اس کی تشریح کی اور تشریح کے بعد دلائل جلد نے کہ ہال میں اچھی پھانسی ہو سکتی انہوں نے کہا کہ متوجہ کہ جو بس بت تھی فتح ہوا تھی اس کو توڑا تو آسن کے بعد جگہ پر کہا کہ بغیر اہلیت کے بڑے بوجھ کو لینا اس مصیبت کا دروازہ کھولنا ہوئے بہت مریض بہت ہے جو اپنی رائے دیتے ہیں کیسا ہونا چاہیے میرے بارے میں ایسا ہونا یہ بھی ایک ناسم جی کمفیٹ کی لامت ہوئے میں آئے تو آپ جنے ہو گئے ہیں اب آپ کی دنیا اور آخر کے سارے مفادات کو جو ہے کہ اکیاون کے دن یہ بات اچھے لگائی ہے کہ اس کے دنیا کی دنیا کے خود مفادات کو بیٹھ کر اس کو کھلایا تو کچھ میں ہمارا استعمال ہوا نا سنگھ ماں نے نئے کاجنے کو ملا ہے ہم نے کہا یہ جان میں چڑے ہوا ہے پرانی تاریخ بھی چلے ہے پرانی تاریخ بھی چلے ہے پرانی تاریخ بھی چلے ہے اور ہم یہ بہت پریشان ہے طالب علم کسی یاد کے نئے میں جو میں نے کہا اس کو کہیں کہ اپنے حالات تفصیل سے لکھے اور مجھے بتایا جواب دوں گا میں پنجابی ایک اکاڈمی کی بات سنیں تفصیل سے حالات لکھے اس نے حالات بتایا میں نے کہا کہ اتنا ذکر اثر یہ ذکر اذار نواب ساری تفصیلیں جو آپ کر رہے ہیں آپ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں بادل کرنا کرنے اور برفار تمہارا ویوا اپنے مستقبل کے لیے اپنی لاد بدل کے لیے کچھ فن سیکھنے کا ہے اس وقت بادل فریدا جو ہے اپنے فرائض پورے کرنے کے بعد سے جو فریدا ہے وہ چل رہے ہو ان دان کو پار کرنا اور ڈگری کو لینا اور تین تین سی ان کے ساتھ کرنے پڑے تیسرے پر اس بات پڑھایا کہ سمجھا نہیں کہ آپ خود نماز پڑھیں گے سو دفعد روز سے ہی پر لے کر رہے اور یہ آپ نماز یہ پڑھ لے کر, رہے سے کر رہے پر پر پر ایک آدھ دفعہ رکھاؤ باقی برخا دن داد اس میں لگ کر اس کو پاس کرنا ہے باقی سمجھا گئے سارا کنفی میرا گھلو گیزی جی اور غیر میں پڑھائی کے لیے کھل اور میں دیا فنڈ یہ ساتھی جو ہے نا وہ تو ہمارے سب سے ہنستے ہیں نا کہتے پہلے تو آدمی کو پڑھائی میں روز بڑھاتا رہتا ہے اور اس کے بعد پیسے کمانے ایڈمیشن لگاتا رہتا ہے تو دوسرا مرل لے اس میں آپ جس کے لیے کوئی روزی پیدا کرنی ہے کہ آپ کے آپ جو ہے وہاں بحفوظ اور تکالیف کو چلے مشکلوں کے آپ مشکلات ہیں ہمارے ساتھیوں سے مجھے دل ناشت لڑا سکتا ہوں بعض اوقات بائیس گھنٹے میں نے کام کیا دو گھنٹے سب اس کہا کاغذ کہ سی تو فیل فیل ہو جائے گا. اللہ کا دینیب سبک جائے گا اب میں پوزیشن آڈر ہو. نے مجھے پھیل پا پہ سال میں اگر بولا صاحب رکن سے ہمارا سبن بھی ہوا تو پسند ہر وقت کسی چیز کا دوڑ لگانے کا اپنا اپنا وقت ہوتا ہے اس وقت آپ کو بھی کر کے آپ کو خارج کر لیں پھر وہی وقتوں کا آپ کے پاس ان شاء اللہ کریں آپ دوڑیں بانگیں دندا کریں اب یہ وقت کر دیا تو پھر پس پستاک مستقبل میں اس کو تو میں لے ہیں یہ پیچھے رہیں اس کو پیچھے رہیں اور جس دوڑ کب لگانا چاہتے ہیں لگا سکو گے اور زیادہ چکر لگا سکو گے یہ اس میں ایک بچہ کہیں اب یہ آدمی عظیم ہے میرا خانقاہ استعمال ہو گیا تو خانقاہ مغرب میں رکھ دیا باپ لوگ آئے پڑھا بڑا تھا دھیان جب پٹا کے لیے ساری انہوں کو مزہ نہیں آیا رات کو بعد انہوں نے جو اس کو نظمیں وغیرہ پڑھوائی افغانستان کے جہاد کی بڑے گرم میں سارے اس میں نارا لگایا اس کا ساتھ سفر نے کہا کہ سارے ساتھیوں کو لے جا کر یہ کرتے وہ تو خاموش ہے کہ جس بات تمہارا تھا لے کے نہیں ہے بار بار میری طرف دیکھا تو کہ کیا کہ اس کے بارے میں پھر بھی نہیں بولا رہے گا میں بولوں کی رائے تمہاری رائے ٹکرا تو ضروری فائدے کی بات تو ہے نہیں کیوں ٹکراؤ پیدا کر کے جاؤں میں کہہ رہے میں نے کہ آپ کے ذمہ اگر کہ آپ مختی ہیں لیکن آپ کے ذمہ اتنی تک وہ دو فرض باجے گئے جس کو آپ نبھا سکیں اس اور نبھا سکیں ایسی کو آپ نبھا سکیں اور عظیم مشکلات جو مبلا ہو جائیں اور مبتلا ہونے کے بعد جو ہے تو آپ جو کچھ دن کا کام کر سکتے اس کو بھی نہ کر سکیں تو یہ تو فین کی بات نہیں ہے میں نے کل پر اس بات پر دھیان کیا تو یہ کل فر ہوگا کرو نا اس بار کو خاص بارہ یہ باتیں بھی ہوتی ہیں دیکھنا صرف نبا سکے مجموعے مجمون کرتا ایسا کیا فائر اسل رہے تو بہار میں آیا گیا انہوں نے کہا ٹوٹے کی نتائج مدرسے کی دعوت مجھے بلایا تھا کیا مجبوری بچے بہار کروایا سب کیا کرنے سب کی La lahat in Allah, la in Allah, la lahat in Allah.